بسم الله الرحمن الرحيم سورة الملك آيات دو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ترجمہ وہ اللہ تعالی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں اور وہ غالب ہے بخشنے والا ہے یعنی زندگی اور موت کا سلسلہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالی تمہارے اعمال کی جانچ فرمائے کہ کون برے کام کرتا ہے اور کون اچھے اور اللہ تعالی عزیز ہے کے برے کام کرنے والے اس کی پکڑ اور انتقام سے نہیں بچ سکتے اور غفور ہے کہ توبہ کرنے والوں اور اچھے عمل والوں کو معافی اور بخشش عطا فرماتا ہے آیت بارہ اِنَّ الَّذِينَ يخشون ربهم لهم كبير اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت یہ اسباب مغفرت میں سے ہے ترجمہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے معافی اور بڑا عجر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں مگر اس پر اور اس کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی عظمت اور جلال کے تصور سے کانپتے اور ڈرستے ہیں یہ مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں سے پوشیدہ خلوت میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں یہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مجمع سے الگ ہو کر خلوت میں اپنے رب کو یاد کر کے لرزاں و ترساں رہتے ہیں